ہم بو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کروزہ رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ سلط وسلم عالام اللہ نبی بعدہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو معروف أو إصلاح بين الناس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِقَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُعْطِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَبَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا صدق اللہ آج کے درس کا آغاز صورت النساء کی آیت نمبر ایک سو چودہ سے کیا جا رہا ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا لا خیر فی کثیر نجواہم بہت سی سرگوشیوں میں بہت سی سرگوشیاں ایسی ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں ہے بہت سی سرگوشیاں ایسی ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ سرگوشی چپ کے چپ کے بات کرنے کو کہتے ہیں آہستہ آہستہ کانہ پھوسی بھی اردو میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کے کان میں بات کرنا خاموشی سے بات کرنا کوئی سن نہ لے اس کو سرگوشی کہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں بہت ساری سرگوشیاں ایسی ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں ہے لیکن ہر سرگوشی ایسا نہیں ہے کہ ہر سرگوشی ہی بری ہو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی بات کا خفیہ خفیہ کرنا یا کان میں کرنا یہ گناہ ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کان میں کوئی اچھی بات کی جا رہی ہو خود اللہ پاک نے بھی آگے فرمایا کوئی کاروباری بات کوئی رشتے کی بات تجارت کی بات زراعت کی بات صنعت کی بات کوئی سیاست کی بات کوئی ذاتی بات تو ہر سرگوشی کو اللہ پاک نے برا نہیں فرمایا مگر فرمایا کہ زیادہ تر سرگوشیاں جو ہیں وہ اچھائی پر مبنی نہیں ہوتی اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ اچھائی کی بات چھپانے کا اہتمام نہیں کرتے چھپائے اچھائی کی بات چھپ چھپ کرنی کی جاتی کہ کسی کو پتا نہ چلے میں کیا بات کر رہا ہوں سچائی کی بات کر رہا ہے بھلائی کی بات کر رہا ہے نیکی کی بات کر رہا ہے محبت کی بات کر رہا ہے اخوت کی بات کر رہا ہے ایمان کی بات کر رہا ہے تو اس کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے جو چھپ چپ کر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے تو عام طور پر بھلائی اور اچھائی کی بات کھلے عام کی جاتی ہے اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی جاتی اور برائی کی بات کو عام طور پر چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ آج مغرب نے ہمیں یہ سبق دیا کہ برائی بھی ڈھنگ کی چوٹ کرو کھلے عام کرو وہ چھپ چھپ کر برائی کرنے کو معذ اللہ منافقت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کھلے کھلا کرو کھلے عام کرو معذ اللہ گنا تک زنا تک بدکاری تک تعلق کو چھپانے کی وہ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے انہیں یہ تصور دیا اور بہت سے ہمارے دانشور بھی اس سوچ کو عام کر رہے ہیں کہ برائی کے چھپانے کی ضرورت کیا ہے کھلے عام کرو تحفظ دیا جا رہا ہے قانونی تحفظ یہ رپورٹ تو میں نے اخبار میں پڑھی تھی کہ بہت سے شہروں میں برائی کے اڈے ہیں اور خود کراچی میں بعض تفریحی مقامات کو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اختلاط کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ ایک سبق دیا جا رہا ہے چھپانے کی ضرورت کیا ہے برائی کو چھپ چھپ کر کرنے کی ضرورت کیا ہے تو بری بات کو کھلے عام کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے میں ارض کر رہا تھا کہ ویسے انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اچھائی کی بات کو چھپانے کا اہتمام نہیں کرتا اور چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور برائی کی بات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے تو اللہ فرماتے کہ ایسی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے کوئی بلائی نہیں ہے جو چھپ چھپ کر کی جاتی ہیں اور جو برائی کے لیے ہوتی ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں ایمان کے خلاف ہوتی ہیں مومنوں کے خلاف ہوتی ہیں ایسی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے علا من امرا بداقتن او معروف او اسلاہم بے نوس البتہ بھلائی یہ ہے کہ جو شخص صدقے کا حکم دیتا ہے یا نیکی کی بات کا حکم دیتا ہے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی ترغیب دیتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں زیادہ تر سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہے لیکن تین کاموں کا یہاں پر خاص طور پر ذکر فرمایا فرمایا کہ ان کے لیے اگر سرگوشی کی جائے تو نہ صرف یہ کہ جائز ہوگی بلکہ سے برکت ہوگی اللہ کی رضا کا سبب ہوگی ایسی سرگوشی کون سی سرگوشی کسی کو سدکے کی ترغیب دینا چپکے سے کہہ دیا بھائی میری نظر میں ایک صحیح مصرف ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور تمہیں اللہ نے دیا ہے یہاں خرچ کر دو بڑا اچھا موقع ہے اللہ راضی ہو جائے گا تو صدقے کی ترغیب دے رہے اس کو کان میں ترغیب دے رہے کسی کو پتا بھی نہ چلے یہ تھے تمہارے ساتھ جو بیٹھے بظاہر سفید پوش ہے لیکن حقیقت میں مستحق ہے گھر میں فاقہ ہے غریب ہے اس کی مدد کر دو اب کان میں کہتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے اس کو بھی پتہ نہ چلے عزت نفس کا لحاظ بھی کرتے تو اللہ فرماتے ہی, یہ سرگوشی بہت اچھی ہے یہ اللہ کو پسند ہے یہ سرگوشی ہے یہ بھی سرگوشی لیکن یہ اللہ کو پسند او معروفین یا کسی کو نیکی کا حکم دیتے معروف کس کو کہتے ہیں ہر نیک کام کو معروف کہتے ہیں اللہ نے عام کر دیا جو بھی کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں نیکی کی ترغیب دیتے ہیں تو فرمایا کہ یہ سرگوشی بھی اللہ کو بڑی پسند ہے کسی کے کان میں کہتے ہیں بھائی تیرے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے اس کی اصلاح کر لو یہ ایپ پایا جاتا ہے اس کو ٹھیک کر لو تمہاری نماز میں یہ نقص ہے اس کو ٹھیک کر لو یہ شریعت کے خلاف ہے کان میں اس کو سمجھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، یوں اگر کہتا ہے تو کان میں اگر سرگوشی کرے تو یہ بھی صحیح ہے اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے تیسری چیز کیا او اسلاہ بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے سرگوشی کرتا ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے میاں بیوی کے درمیان اختلاف چل رہا ہے دو خاندانوں میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے اور یہ ان کے درمیان سلا کروانے کے لیے کبھی اس کے کان میں بات کرتا ہے کبھی اس کے کان میں جا کر بات کرتا ہے دونوں کو امادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ سرگوشی بھی مجھے بہت پسند ہے کسی کے درمیان سلا کروانے کے لیے بہت بڑا نیک عمل ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کسی کے درمیان سلاح کروا دینا روٹے کو منا دینا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا اور نفرت والی جگہ پر محبت کی فضا پیدا کر دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بدترین برائی ہے جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دینا جو جائز طریقے سے جڑے ہوئے ہیں میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دینا بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دینا کسی خاندان میں اختلافات کو ہوا دینا بدترین گنا ہے بدترین گنا وہ اتنی بڑی نیکی ہے صلح کروانا ایک حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی بہتر صدقے سے بھی بہتر روزوں سے بھی بہتر مقصد یہ نفلی روزے نفلی نمازیں نفلی صدقے ان سے بہتر صاحبان یا رسول اللہ ضرور بتائیے آپ نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا اور فرمایا کے بدترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں عرض کیا ضرور بتائیے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کر دینا اور یہ فساد پیدا کر دینا فرمایا کہ مونڈنے والی چیز ہے کس چیز کو مونڈتی ہے سر کے بالوں کو نہیں فرمایا دین کو مونڈ دیتی ہے یہ چیز فساد پیدا کرنا اختلاف پیدا کرنا لگائی بھجائی کرنا جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دیکھ ہی نہیں سکتے محبت کو اتفاق کو اور وحدت کو دیکھ ہی نہیں سکتے جل جاتے ہیں دیکھ کر ان کے درمیان کیوں محبت ہے کیوں اس خاندان میں امن کی فضا ہے سلاح کی فضا ہے حسد بدترین گنا گمین شرری حاصل اذا حسد اللہ نے فرمایا کہ اس کے شر سے میری پناہ مانگو حاصد کے شر سے اتنی بڑی نیکی ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام ابن آدم کلہو لا لالہو انسان کا جتنا بھی کلام ہے اس کا اس پل وبال آتا ہے اس, اس کا اس کو فائدہ نہیں ہوتا کلام انسان کے لیے وبال جان بنتا ہے فائدہ نہیں ہوتا سوچ سمجھ کر بولا جائے اللہ ذکر اللہ عز و جل سوائے اس کے کہ کوئی اللہ کا ذکر کرے یا نیکی کا حکم دے برائی سے روکے جو یہاں پر, یہاں پر فرمایا او معروف یہ تو کلام صحیح ہے لیکن اس کے علاوہ کلام یہ انسان کے لیے وبال بن سکتا ہے تم میں کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی سلاح کی اہمیت بیان کر رہا ہوں فرماتی ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان سلاح کروانے کے لیے زو مانا بات کرتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے جو سلاح کروانے کے لیے زو مانا بات کرتا ہے آپ جانتے زو مانا بات کس کو کہتے ہیں الفاظ کچھ ہوں مانا کچھ اور مراد ظاہری مطلب کچھ اور اور حقیقی مطلب کچھ اور بظاہر تو لگے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن فرمایا کہ اسے اس کی اجازت ہے زو مانا لفظ بولنے کی اجازت ہے صلح کروانے کے لیے مثلا دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کرتے لیکن یہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے وہ تمہیں بہت یاد کر رہا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں بہت یاد کرتا ہے ارے اس کے دل میں تمہاری بڑی محبت ہے تم جان نہیں سکے پہچان نہیں سکے حالانکہ وہ تو اس کو برا بلا کہہ رہا ہے تو فرمایا کہ یہ جو زو مانا الفاظ بول رہے تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹا شمار نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کا مقصد ان کے درمیان صلح کروانا ہے آ ہے تم میں کلسوم رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی معاملے میں رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا کہ آپ نے خلاف واقعہ زو مارا لفظ بولنے کی اجازت دی ہو سوائے اس کے کہ جنگ میں اجازت دی لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اور شوہر اور بیوی کی جو آپس میں بات چیت ہے اس کے لیے زو مارا لفظ بولنے کی آپ نے اجازت دی یعنی ایسا لفظ ایسا جملہ جس کو حقیقت میں اگر اتر کر دیکھا جائے تو جھوٹ معلوم ہوگا لیکن خاص مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اب جنگی تدبیر کے طور پر جنگ میں بعض اوقات ایسے الفاظ بولنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے ایسا نہیں کہ وہاں ایک ایک بات کو کھول کر دشمن کے سامنے بیان کر دے تو ایک خاص قسم کی زبان ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں سیاسی زبان اس طرح کی زبان بولتا ہے ایک جنگی زبان بولتا ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے دشمن کہے کہ یہ تو میں نے غلط کہا لیکن اس کا مطلب اس نے ایسا بیان کیا کہ وہ جھوٹا نہیں بنا تو فرمایا کہ اس کی اجازت ہے سلاح کروانے کے لیے اجازت ہے ڈبلو مشہور آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا میں نے بھی سنایا سیدنا ابو بکر صدیق جب ہجرت فرما رہے تھے حضور کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف تو تلاش کرتے کرتے تعاقب کرتے کرتے ایک دشمن پہنچ گیا اور اس نے پوچھا حید ابو بکر صدیق سے یہ شخص کون ہے حید ابو بکر نے فرمایا کہ رجول ان یادین ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے اس نے سمجھا کہ شاید یہ راستہ بھول گئے ہیں اور یہ رہبر کا کام دے رہے ہیں اور ہے تبکر صدیق کے دل میں اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے ایمان کا راستہ دکھاتا ہے مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے مجھے مغفرت کا راستہ دکھاتا ہے یہ اس طرح کے زو مارا الفاظ بول دینا تو فرمایا کہ جنگ میں بھی اجازت ہے سلح کروانے کے لیے بھی اجازت ہے اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا دل صاف کرنے کے لیے اس طرح کے جملے بولنے پڑیں تو تب بھی اجازت ہے رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے شوہر بدگمان ہو گیا یا بیوی بد زن ہو گئی کوئی ایسا معاملہ ہے تو شوہر اور بیوی کو اجازت ہے کہ وہ ذو مانا الفاظ بول کر دوسرے کے دل کو صاف کر دیں اور اس کے دل میں اپنی محبت کا تأثر گہرا کر دیں تو فرمایا کہ ان تین مواقع پر اجازت ہے ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حید ابو, یوب حیث ابو عیوب سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں بڑی بہترین تجارت بڑا فائدہ ہے اس میں بڑا نفع ہے اس میں ایک تجارت نہ بتاؤں ایک کاروبار نہ بتاؤں اللہ اکبر عرض کیے یا رسول اللہ ضرور بتائیے فرمایا کہ دیکھو تم جب لوگوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہوں تو تم ان کے تعلقات درست کرنے کی کوشش کرنا اور جب وہ دور ہو رہے ہوں تو تم ان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کرنا یہ ایسی تجارت ہے جس کے نفے کی کوئی حد نہیں بہت بڑی تجارت تجارت صرف وہ نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ لاکھ کے دو لاکھ ہو جائیں اور کروڑ کے دو کروڑ ہو جائیں اور ایک دکان سے دوسری دکان بن گئے تجارت نفے والی صرف وہ نہیں ہے نفے والی تجارت وہ ہے حقیقت میں جس تجارت سے اللہ راضی ہو جائے اور آخرت کا اکاؤنٹ بھر جائے جس سے اور آخرت کا اکاؤنٹ بھرنے کے لیے صرف نفلی نماز روزے ہی کام نہیں آئیں گے یہ چیزیں بھی کام آئیں گی جہاں دیکھا کہ فساد ہے تو وہاں سنا کی کوشش کرنا جہاں دلوں میں دوری ہو رہی ہے تو اس دوری کو قرب میں بدلنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑی تجارت ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا طرز عمل بالکل اس کے خلاف ہے جہاں قرب ہو وہاں وہ بود کی کوشش کرتے ہیں جہاں محبت ہو وہ نفرت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں گھروں میں معاشرے میں پورے ملک میں ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بدترین ہیں تو فرما کے خی رفی کثیر من نجوا ہوں بہت سی سرگوشیاں ایسی ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں ہے علامن امر صدا قطن البتہ بھلائی یہ ہے کہ کوئی شخص صدقے کی ترغیب دے یا نیک کام کی ترغیب دے یا لوگوں کے درمیان صلح کے لیے کوشش کرے ممف الزالی کبتیغ امر ذات اللہ ہی فصو فنوتی ہی اجرن عظیمہ جو شخص یہ کام کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے یہ اللہ نے فرمایا حدیثیں تو آپ نے سن لی اور یہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے اجر عظیم پہلے تو بیان کیا ان لوگوں کا جو اجر عظیم کے مستحق ہیں اور اگلی آیت میں ذکر کیا ان لوگوں کا جو عذاب عظیم کے مستحق ہیں اللہ ہمیں پہلوں میں سے بنائے اور دوسروں سے اللہ پاک ہمیں بچائے کون ہے جو عذاب عظیم کے مستحق ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد مَا تَبَيَّنَ رسول الْهُدَى جو رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا ویت تب المؤمنین اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چلے گا نُوَلِّهِ ما طب ہم اسے کرنے دیں گے جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ نسلی جہنم اور بالآخر ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے وہ سات اور وہ بہت برا ٹھیکانہ ہے کون ہیں لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم فرمایا کہ ایک تو وہ مخالفت کرتے ہیں رسول کی اور دوسرے مخالفت کرتے ہیں ایمان والوں کے راستے کی رسول کی بھی مخالفت اور ایمان والوں کے راستے کی بھی مخالفت یاد رکھیے کہ جیسے رسول کی مخالفت گنا ہے ایمان والوں کی جماعت کی مخالفت بھی گنا ہے اور اس آیت کریمہ سے اجماع کے حجت ہونے کو ثابت کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں شریعت کے معاخذ شریعت کے دلائل چار ہیں اللہ کی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امت کا اجماع اتفاق اور چوتھی چیز قیاس یہ چار دلائل ہیں شریعت کے تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع بھی ایک مستقل شرعی دلیل اور حجت ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت قرآن کریم کی کون سی عید سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع بھی ایک شرعی دلیل اور حجت ہے اللہ اکبر کیا لوگ تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کئی بار قرآن پڑھا کئی بار قرآن پڑا اس سوال کا جواب دینے کے لیے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غالباً چھ بار یا اس سے بھی زیادہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم پڑھا اور ایک آیت پر تدبر کرتے ہوئے کہ کون سی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع بھی ایک مستقل شرعی دلیل ہے تو بار بار اسی آیت کی طرف ذہن گیا اور بار بار قرآن پڑھنے کے بعد پھر امام شافی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ قرآن کریم کی آت نمبر ایک سو پندرہ سے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو پندرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع بھی ایک شرعی حجت اور دلیل ہے کہ اللہ فرماتے رسول کی مخالفت کرنا بھی گنا اور ایمان والوں کے راستے کی مخالفت کرنا بھی گنا جیسے کہ مسلمانوں نے اجماع کر لیا اتفاق کر لیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت پر خلافت پر اب اس کے خلاف چلنا یہ گنا یہ غلط تو کئی مسائل ایسے ہیں جو امت کے اجماع سے ثابت ہے امت کے اتفاق سے ثابت ہیں اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے ید اللہ ہی الجما منشا شنار اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر جو جماعت سے الگ ہوگا وہ دو میں چلا جائے گا تو جماعت سے جڑ کر رہے بعض لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ ہر مسئلے میں اپنی الگ رائے پیش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میری رائے تو یہ ہے میری سوچ تو یہ ہے ارے اللہ کا بندہ پوری امت کی سوچ الگ پوری امت کی سوچ الگ اور تیری سوچ الگ آج آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے کہ چودہ سو سال تک کسی نے قرآن کو سمجھائی ہے میں سمجھا ہوں قرآن میں سمجھا ہوں قرآن کیا ہے تیرہ صدیوں گزر گئی صحابہ نہیں سمجھے تابعین نہیں سمجھے تبا تابعین نہیں سمجھے امام ابو نیفا مالک شافی احمد بن حمبل رحم اللہ قرآن نہیں سمجھے اور چودویں صدی کا ایک بگڑا ہوا پروفیسر وہ قرآن کو سمجھ گیا وہ کہتے میں سمجھا ہوں قرآن کوئی سمجھا ہی نہیں قرآن کراچی کا ایک مفسر ہے گزشتہ سال ہمارے ساتھیوں نے بتایا اللہ نے ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائی تو وہ بھی اس گروپ کے کہیں قریبی تھا کراچی کا ایک بگڑا ہوا مفصر تو منا میں جب حلق کرواتے ہیں آپ جانتے ہیں مینا میں سر منڈواتے ہیں سر منوانا افضل ہے اور بال چھوٹے کرانا وہ بھی جائز ہے تو اس اللہ کے بندے نے اپنا بھی سر منڈوایا اپنی والدہ کا بھی سر منڈوایا اور دو بینیاں ساتھ تھیں ان کا بھی سر منڈوایا کہتا سر منوانا قرآن سے ثابت ہے محلقین رؤوسہم سم و مقصری محلقین رقو سکن و اللہ نے ذکر کیا منڈوانے کی زیادہ فضیلت ہے تو جیسے مردوں کے لیے فضیلت ہے عورتوں کے لیے بھی فضیلت ہے خود بھی گنجا ہوا ماں کو بھی گنجا کیا اور دونوں بیویوں کو بھی گنجا کیا کہ ایسے مسائل مل گئے کہیں وہ سمجھے ہی نہیں قرآن کو میں سمجھاؤں میں سمجھاؤں قرآن میں نے غور و تدبر کیا ہے تو میں قرآن کی حقیقت تک پہنچاؤں تو پوری امت کے خلاف چلنا پوری امت کو گمراہ کہنا معذ اللہ اور اپنے آپ کو صحیح کہنا ان کو گمراہ کہنا کہ دین کی خاطر جن کی کمر پر کوڑے برسائے گئے اور جن کو کال کوٹھڑیوں میں ڈالا گیا اور سخت ترین سزائیں دی گئیں اور پھر بھی وہ حق پر قائم رہے ان کو کہنا وہ گمراہ تھے اور میں ہدایت پر ہوں یہ رسول کی بھی مخالفت اور ایمان والوں کی بھی مخالفت ہے تو اجما کی مخالفت بھی بہت بڑا گنا اجماع بھی ایسی ہی حجت ہے جیسے قرآن حجت سنت حجت اور قیاس حجت تو اجماع بھی حجت ہے ان میں درجے ہیں پہلے قرآن ہے پھر سنت ہے پھر اجما ہے اور آخر میں قیاس ہے لیکن بہرحال جتیں یہ چاروں ہی ہیں یہ چار شری دلائل ہیں جن سے شریعت کو ثابت کیا جاتا ہے تو فرمائے کہ جو ایسا کرے گا ہم اس کو دو میں ڈال دیں گے اور وہ بہت برا دھکانہ ہے اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا شرک ایسا گنا ہے جس کی معافی نہیں ہے یعنی دنیا میں تو معافی ہے لیکن اگر کوئی شرک کے ساتھ مر گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہر گناہ گار کی مغفرت ہو سکتی ہے اللہ کہتے ہیں ہر گناگار کی مغفرت ہو سکتی ہے یہ جو فرمایا ہے نا کہ ہر گناگار کی مغفرت ہو سکتی ہے تو اس چیز کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ ترمایا معافی قرآنی پورے قرآن میں مجھے سب سے زیادہ یہی آیت پسند ہے اس لیے کہ اللہ کہتے ہے ہر گناگار کی معافی ہو سکتی ہے اللہ اکبر حضرت علی کہہ رہے ہیں اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی حضرت علی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر جن کی مغفرت میں کوئی شکی نہیں وہ کہہ رہے ہیں اس عید سے امید پیدا ہو رہی ہے ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی حضرت علی کی مغفرت تو یقینی لیکن ہمارے جیسے گناگاروں کو امید پیدا ہوتی ہے اس عد سے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی کیونکہ اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ امکان ہے امکان ہے معاف کر سکتا ہوں ہر گناگار کو چور کو ڈاکو کو شرابی کو زانی کو بے نماز کو ہر ایک کو معاف کر سکتا ہوں تو امید کا چراغ تو روشن کر دیا نا دل کے اندر مایوس نہیں کیا مغفرت ہو سکتی ہے لیکن فرمایا کہ شرک کی مغفرت نہیں ہے اگر شرک پر کسی کا انتقال ہو گیا تو شرک ناقابل معافی جرم ہے توحید اسلام کی بنیاد ہے اور شرک اس کی زد ہے درس میں شرکت کرنے والے جانتے ہیں بتا چکا ہوں علماء کہتے ہیں توحید کی تین قسمیں ہیں بڑی بڑی توحید ربوبیت توحید علوہیت اور توحید صفات رب بھی ایک ہے معبود بھی ایک ہے اور وہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے خالق ہونے میں کائنات کا خالق ہونے میں ساری مخلوق کا رازق ہونے میں وہ ایک ہے وہ رب ایک ہے ربوبیت میں کوئی شریک نہیں خالق مالک رازک ہونے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں